یعنی جس موضوع سے متعلق دستے ہیں انہیں آیات کو پڑھتا ہوں محبت محبت عام آیات کا اور مین na <laughs> جو باب ابھی ہمارے سامنے زیر درس ہے وہ باب محبت اللہ حضر وجل یعنی دلوں کے تسکیے کے لیے جہاں بہت سے احمد جن کا تعلق فرائض سے بھی ہے اور نوافر سے بھی وہ احمد جو ہمارے اوپر فرض ہے اللہ کے حقوق بندوق ہے اور بہت سے احمد جو نوافل استابات انہی میں سے ایک اہم ترین قلبی عمل ہے کیا ہے دل کی صفائی کے لیے دل والا عمل ہے تو کیا ہے محبت اللہ یہ محبت اللہ کی عبادت کی روح اور غذا ہے بلکہ کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے تین اہم ارکان ہیں تین پیلرز جب تک یہ تین چیزیں نہیں پائی جائیں گی وہ عبادت عبادت نہیں ہوگی بلکہ عادت ہوگی پہلی شرط یہ کہ جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہو وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرے محبت کے ساتھ عبادت کرے کیونکہ جو آیات پڑھی گئی ان میں اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں کیا کہا والذین فلدین مشدل وشد حب اللہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور دوسری روح اور دوسرا رکن اور عبادت کی دوسری بنیاد جو ہے وہ یہ ہے امید ہم اللہ اس کی عبادت کرتے ہیں محبت کے ساتھ آؤ امید کے ساتھ نمبر تین عبادت عبادت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ سے خالص محبت نہ ہو اور عبادت کے ساتھ اللہ سے خالص امید نہ ہو اور امید کے ساتھ اللہ کا خوف نہ ہو محبت امید اور خوف تینوں کے مجموعی نام عبادت ہے اور اس کی دلیل پرانی کریم کی سب سے عظیم صورت سب سے افضل صورت اور مصحف کے اعتبار سے ترتیب سے پہلی صورت سب سے افضل صورت اور نصب کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت سورت الفاطہ کونا پڑے فاتحہ میں اللہ نے کہا کیا فائدہ ادب الم شیطان الرجی بسم اللہ الرحیم الحمدللہ رب ربیل ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے یہ ربوریت میں اللہ کی محبت کا پیغام ہے کیونکہ وہ رب ہے رب اس لیے کہ وہ خالف ہے رب اس لیے کہ وہ مالک ہے رب اس لیے کہ وہ ساری کائنات کی تدبیر اور انتظام چلا رہا ہے رب اس لیے ہے کہ ماں کے پیٹ میں کس نے روزی دی ماں کے پیٹ سے باہر کس نے روزی دی بہت سارے مخلوق کو اللہ تعالی زمین میں روزی دے رہا کیڑے مکوڑے کو روزی دے رہا تو رب کے اندر ایک محبت کے پیغام اس لیے انبیاء کرام کی جو بھی دعائیں ہیں ان تمام میں رب بنا کا لفظان دیکھیں گے ربن فرلی ولی والئی ربی الفیرحمد الرحمی رب الفلی ولی اخیب الخل دلاف تو یہ محبت اور الرحمان الرحیم میں امید ہے رحمت رحمت میں کیا ہے امید ہے اور مالک امید دین میں قیامت کے دن کا مالک ہے یعنی اللہ تعالیٰ حساب کو کتاب لے گا اس میں خوف ہے تینوں کے مجموعے کے بعد کہا گیا یا نام ادو اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں یعنی محبت کے ساتھ اور امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں تین چیزیں ضروری اگر کسی نے اللہ سے محبت کے ساتھ عبادت کی منحبت اللہ بلحدی صوفی سندی جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے جو اللہ سے امید نہیں رکھتا محبت کے ساتھ عبادت کرتا لیکن اللہ سے امید نہیں رکھتا جنت کی لالچ نہیں رکھتا وہ صوفی ہے وہ ملحد ہے میں نے بعض صوفیوں سے ہندوستان میں سنا بڑے بڑے شاہدہ اور دستار سے ڈائریکٹ کہاں کے کہ اعوذ باللہ ہمارے صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی جنت کی لالچ میں عبادت کرے امید کے ساتھ عبادت کرے جنت کی لالچ میں عبادت کرے تو یہ بھی شرک ہے اعوذ باللہ،, باللہ اللہ تعالیٰ سے امید نہیں کرو گے تو کس سے امید کرو گے یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے امید کرے اللہ عمر رحمت ہے کا ارجو اللہ ہم تو رحمت کے امیدوار ہے صبح و شام آپ نے دعائیں پڑھیں ہیں نہیں پڑھی مکمل کی ان میں سے ایک دعائیں یہ بھی ہے یا آئی یا کئی رحمت یہ تینوں باپ ان شاء مکمل ہو جائے گا اس سے یہاں ہے جو یہاں کئی میں ہمیشہ زندہ رہنے والے ہمیشہ قائم رہنے والے تیری رحمت کی ہی امید رکھتے ہیں تیرے علاوہ کسی سے امید تیری رحمت کے واسطے تجھے فریاد طلب کرتے ہیں اسلح علی علی میرے تمام حالات کو درست کر دے ولا تکلنی الافی ایک لمحے کے لیے بھی تم مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر صحیح ترغیب حدیث ثابت ہے صبح شام اللہ کے نبی دعا کرتے تھے صبح اور جب بھی مصیبت پریشانی ہوتی ہے تو پڑھتے تھے امید رکھنا کہ نہیں رکھنا اور نمبر تین اللہ سے خوف بھی رکھنا تو جس نے محبت کے ساتھ عبادت کی اور اللہ سے امید نہیں رکھی وہ صوفی ہے وہ ملحد اور جس نے امید کے ساتھ عبادت کی لیکن اللہ سے محبت میں نہیں خوف بھی نہیں وہ مرجے گمرا فرقہ مرجیا اور جس نے اللہ کے خوف کے ساتھ عبادت کی لیکن اللہ سے محبت بھی نہیں اور امید بھی نہیں وہ خروری ہے وہ خوارجی خوارجی ہے جو امت کا سب سے پہلا فرقہ وہ زمین برما ہوا جس کے بارے میں حدیث ہے یقر علی اسلام کما یا خروج السلام و میں اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے یہ لوگ گمراہ ہو گئے اس لیے کہ جتنی وعید کی آیتیں تھیں عذاب کی آیتیں تھیں ان کو مقدم کیا اور امید کی آیتوں کا کی تابیل کر لیا یہ حدیثوں کا انکار کر دیا جاؤ امید ہے لہذا محبت بھی ضروری ہے اور امید بھی ضروری ہے آؤں ضرور لیکن محبت پہلے مقام پر محبت ہے جیسا کہ اللہ نے کہا الحمدللہ للہ ربی نیس ہمارے بھائی علی عمران نے عمران نے کل جو حدیث کے بارے میں پوچھا اور یہ روایت اللہ ملوانی کی تحقیق میں سنت سے ثابت ہے کہ اذا اللہ وہ حدیث جس میں آپ کو بتایا گیا کہ تین چیزوں کی گارنٹی دی گئی نا بھائی یہ اللہ نے فرمانے کہ محمد اپنی عمر کو کتنی چیزوں کی گارنٹی دو کفارہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے یہ تین چیزیں کفارہ بھی ہے گناہوں کا اور تین بشارت بھی دی گئی اچھی زندگی ملے گی ایمان کو موت ہوگی اور مرنے سے پہلے ممات بخیر وقان امین دنوں بھی کئی گیا تھا مرنے سے پہلے اللہ تو گناہوں سے کیا کرے گا پاک صاف کر دے گا اسی کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ نے کہا محمد اذا صلی جب تو نماز پڑھ تو کیا دعا کر اللہ کو فی الخیر منقرات وحب المساکین تو اللہ, اللہ کی محبت کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے ایک اور اللہ کی محبت کے لیے دس اسباب ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی پیش کرنے والا ہوں لیکن یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے کہ اللہ میں تیری محبت کو سوال کرتا ہوں تیرے نبی کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ایسے لوگوں کی محبت ادا فرما جو تجھ سے محبت کرتا ہوں یعنی اپنے نیک بندوں کی محبت ہمارے دل میں ادا فرما اور ایسے عمل کی محبت ادا فرما جس محبت کے ذریعے جس عمل کے ذریعے ہم تج سے کیا ہو سکیں قریب ہو سکیں وہ محبانی وہ قریب نہ لیکن اللہ کی محبت یہ بلند ترین اعلیٰ مقام ہے اور جو اللہ سے جتنی خالص محبت کرے گا اللہ اس کے ایمان کو اتنی ہی مضبوط کرے گا بلکہ اللہ ہمیں سورے معائدہ کی مشہور عائد میں اللہ نے فرمایا جو تم سے دین سے پھر جائے گا تو اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا فصو بھیا اللہ, اللہ تعالیٰ نے قریب ایسی قوم لائے گا جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے عدی الطین ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے اور دستروں کے مقابلے میں ایمان والے کی نرم یعنی ان کے دل نرم ہوں گے ان کی زبان نرم ہوگی وقس جناح کا للین اپنے بازو ایمان والوں کے شدید والنا ہو بھائی نہ ہو کافروں کے لیے سخت ایمان والوں کے لیے رحم دی ان کا اخلاق نرم ہوگا ان کا کردار نرم ہوگا اور کافروں کے لیے سخت کا مطلب یہ نہیں کہ جتنے کافر ملیں گے سب کو مارتے جائیں گے یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے الٹا سمجھو الٹی گنگا متما اس کا مطلب کیا ہوا یعنی کافروں کے کفر کو پسند نہیں کرتے ان کے کفر اور شرک کو پسند کفر کی بنیاد کو تعاون نہیں کرتے یعنی ان کے کفر سے نفرت ہے لیکن ان کی ذات سے نفرت نہیں ہے سمجھنے کی کوشش کیجیے تو اللہ تعالی نے فرمایا علیل عیسطین علی کافری حید الرفی سب اللہ کی رامی وجہاد کریں گے یخافون خاطم اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے تو یہاں پر اللہ نے سب سے پہلی سفر برفا کی اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے اور اگر اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ کا تمہارے پھرنے سے اللہ کا دین کو نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ دین ہرا بھرا رہے گا میری امت کی مثال مسلح دار بارش کی طرح ہے معلوم ہے دیس ترمی کی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا مظر امتی کا متری متری ابھی بارش ہوئی نا سبحان اللہ یہ جس طرح مسلح دھار بارش ہے اللہ کے نبی فرم میری امت کی مثال بھی دھار بارش کی طرح ہے اللہ یعنی اول ہوں خیر ہم یہ نہیں پتا کہ شروع کی بارش زیادہ فائدہ مند ہے یا آخری بارش زیادہ فائدہ مند کیا مطلب اس میں یعنی شروع بارش سے تو فائدہ ہوتا ہی ہے لیکن کبھی کبھی شروع بارش کے ساتھ ساتھ آخری بارش جو ہوتی اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا دیکھیے کاشتکار لوگ اول اور آخری بارش کا بہت انتظار کرتے ہیں شروع بارش آخری بارش کا بہت انتظار کرتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ اس امت میں جس طرح شروع میں خیر ہے اسی طرح آخری میں بھی آخری میں بھی خیر ہوگا تو یہ اس دین کو اللہ ہرا بھرا رکھے یہ بارش ہوئی نا جس طرح بارش ہونے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر پرانے لوگ ریجیکٹ ہو جائیں گے بے عمل ہو جائیں گے بے نمازی ہو جائیں گے دین سے ہٹ جائیں گے مسینوں سے بھاگیں گے قرآن سے بھاگیں گے تو اللہ تعالی جس طرح بارش کے ذریعے سے نئے پودے لگاتا ہے اسی طرح اللہ کافروں سے ایمان والوں کو پیدا کرے گا کیا کرے گا جس طرح اللہ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اللہ کھیتیوں کو سب و شاداب کر دیتا ہے وہ کھیتیاں لوگ کھاتے ہیں پھلوں سے فائدہ ہوتا ہے جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ ان کافروں میں ایسے ایمان والوں کو پیدا کرے گا کہ وہ زمین کے لیے امن و شانتی کے ذریعہ ہوں گے حدیث وہ صحابی سے یہ حدیث ہے اللہ اکبر جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف بیت المقدس اور سابقین اولین میں یہ صحابی ہے جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ابن ماجہ کی حدیث پیج نمبر ون کی حدیث ہے پہلے سب حدیث سنی انا قبل سمعت رسول اللہ رسول یقور لا يزار اللہ في في اللہ. ابو اہ نبا خولانی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلاح فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اس دین میں نئے پودے لگائے گا غور سے سن لو اگر چھوڑ دیں گے جان اللہ نہ کرے دعوت کا کام چھوڑ دو گے تو دعوت کا کام ختم نہیں ہوگا اللہ نئے لوگوں کو پیدا کر دے گا کون کے ذریعے ڈھائی لاکھ عیسائیوں کو ہدایت ملی اور ابھی فرانس میں اور یورپ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اسلام بلکہ آج کے بہت سارے مبصرین نے مفکرین نے کہا ہے آپ پڑھیے یو ٹیوب پر اور لوگوں کی باتوں کو پڑھیے کہتے ہیں کہ اسلام پانچ سو کلو میٹر کی رفتار میں پھیلا ہے پڑھیے لوگوں کے کلام کو اسلام پوری دنیا میں امن و شانتی لائے گا آج بڑے بڑے ہندوستان میں بڑے بڑے لیڈر کر رہے ہیں کہ اگر ہندوستان میں امن و شانتی قائم کرنا ہے تو اسلامی حدود کو نافذ کرو رجم کتانو نافذ عالم اسلام. تو بتانا یہ کہ اللہ کے نبی فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس دین میں نئے نئے لگائے گا یعنی نئے لوگوں کو پیدا کرے گا اور اللہ ان کو اپنی طاعت اور بندگی کے لیے استعمال کرے گا تو جن نئے لوگوں کو اللہ پیدا کرے گا ان کی صفت کیا ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرے گا چلیں اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے بتا سکتے ہیں یعنی اس, آیت کا, ش... اس آیت کا پس منظر کیا ہے جب جمیات نازل ہوئی امام ابن کثیر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ابو مساشری کی طرف اور کہا کہ اس سے مراد تمہاری قوم ہے اہل یمن ہے یمن لوگ کیوں حدیث ہے انی اجد نفس الرحمن من قبل یمن حدیث ثابت ہے ان اجد الفسر الرحمن میں اللہ رحمان کی کشادگی پاتا ہوں امت کے بہت سارے مسائل ہڑوں گے امت کے اندر انقلاب آئے گا روحانی انقلاب آئے گا اور امت کے اوپر اللہ کی رحمت نازل کرے گا یہ کدھر سے میں محسوس کر رہا ہوں یہ خوشبو کہاں سے محسوس کر رہا ہوں میں یمن کی طرف سے اور اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث مسلم شریف کے اندر کتاب المان میں ایک نہیں کتنی حدیثیں آپ کو اطا کم ادا نبی ہو اللہ عنہ قال رسماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں کہ جو دل کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں اور اخلاق کے اعتبار سے بہت نرم ہیں بہت اچھے اخلاق ہیں. ایمان اصل یمنیوں کے اور حکمت نہیں یمنیوں کیا تو so اشارہ ہے کہ اللہ ان سے کام دے گا یہ بعض مفسرین نے کہا کہ چونکہ مدینے کے اندر جتنے لوگ تھے وہ ان کی اصل کہاں سے تھی یمن سے وہ لوگ تعلق رکھتے یمن سے آئے تھے اور اس میں اشارہ ہے کہ اگر لوگ دین سے پھر جائیں گے اللہ نئے لوگوں کو پیدا کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد جب ارتداد کا فتنہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کام کس سے لیا ابو بھگت صدیق سے لیا اور یاد رکھیے علی بن مدینی کا قول ہمیشہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق الوم علی بن مدینی کس کے استاد ہیں ایک منٹ کن کے استاد ہیں امام بخاری کے استاد ہیں اور وہ استاد ان کے بار بارے میں امام بخاری کیا کہتے ہیں یہ جملہ امام بخاری نے کسی اور کے لیے کہا ہی نہیں کیا کہا مستغر الا عند ابن المدینی میں بڑے بڑے علماء کو دیکھا اور بڑے بڑے محدثین کو دیکھا کسی کے علم سے مرعوب نہیں ہوا لیکن علی بن مدینی کے سامنے جب میں پہنچا ان کے علم کو دیکھ کر میں نے اپنے آپ کو بہت ہلکا سمجھا کہ میرے پاس علم بہت کم ہے اس علم ان کے پاس علی بن مدینی امام جبو تعدیری امام احلال. کیا کہتے ہیں ان اللہ یاد رکھو اس بات ان اللہ اید حاد الدین بی اندین بکرے یومر ردن یوم نا ایام الم اللہ نے اس دین کو قوت بخشی دو بڑے فتنے ہوئے زمین میں اللہ نے اس دین کی عطا فرمائی اس دین کو قوت بخشی ارتداد کے فطرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ابو بکر صدیق رضی عنہ کو کھڑا کیا اور خلق قرآن کے فتنے کے مقابلے کے لیے اللہ نے امام احمد بن حنبل کو برپا کیا تو علی بن مدینی کا یہ قول اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جتنے لوگ دین سے پھر جائیں گے ہٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی جگہ نئے لوگوں کو پیدا کرے گا یاد رکھیے تو یہ لیکن جن نئے لوگوں کو پیدا کرے گا ان کی پہلی صفت کیا ہوگی یہ اصل موضوع ہے کیا ہوگا اللہ سے محبت کریں گے وہ خالص محبت کریں گے نا اور جو لوگ اللہ سے محبت نہ کریں اللہ کے رسول سے محبت نہ کریں اللہ کے دین سے محبت نہ کریں دنیا کی چیزوں سے محبت کریں ان کے لیے وحید کی سب سے دھمکی والی آیت ہے مجاہد کہتے ہیں قرآن کریم کی سب کی دھمکی والی آیت کون ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس معلوم ہے نا معلوم ہے یا نہیں امام مجاہد کیا کہتے ہیں کل ان کا حبا حکمہ بنا حکما اخبان حکم من الله تجارت رسول و جہادی فطرب بسو حتیات الله بمری یعنی حتایات اللہ بکوبت آج لین وہ یہ تفصیل ہے کہ اگر تمہارے باپ کی محبت تمہارے بیٹوں کی محبت اور تمہاری بیویوں کی محبت تمہارے بیٹوں کی محبت بھائیوں کی محبت رشتے دار کی محبت کاروبار کی محبت اور ان بڑی بڑی بلڈنگوں کی محبت تمہیں اللہ اور اس کی رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے تو یعنی تو اللہ کو تمہاری ضرورت میں انتظار کرو <تصفح> یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے حکم لانے کا مطلب کیا ہوا اللہ سزا دے گا تم کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور گا اور اس آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بربا کرے گا لہذا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو کس سے سچی محبت کرنی چاہیے اللہ سے سچی محبت کرنی چاہیے اور اللہ کی محبت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی چاہیے اللہ کی محبت محبت عبادت ہے اس کو یاد رکھیے محبت تعظیم ہے محبت عبادت ہے محبت فعا اور لیکن ہم بیوی سے بھی محبت کرتے ہیں ماں باپ سے بھی محبت کرتے ہیں بیوی بی کی محبت ماں کی محبت دونوں برابر ہے بیوی بی کی محبت شہبت والی محبت ہے اور ماں باپ کی محبت یہ شفقت والی محبت ہے محبت اشفاق اور یہ پانی سے بھی محبت کرتے ہیں تو یہ کون سی محبت ہے یہ کون سی محبت بولیے نا بھائی فطری محبت ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے محبت نہ کریں لیکن ان تمام چیزوں کی محبت کا ٹکراؤ جب اللہ اور اس کے رسول سے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ان تمام پر کیا کریں غالب کریں اللہ اس کی رسول کی محبت خالص ہے مثال کے طور پر بھی سمجھ میں آئی اب ایک آدمی کسی سے مصافہ مسافہ بے دیکھیں مثال کے تو دماغ کھلتا ہی نہیں نا ہے اب ایک واقعہ بھی بولیں گے لیکن دعا کرو وقت میں برکت دے میں پہلی مرتبہ جب گلبرگا آیا تو جمعیت اہل حدیث بمبئی نے مجھے دعوت دی تقریر کرنے کے لیے اس اہل حدیث کی خصوصیات اور شاید کہ وہ پہلا چانس تھا واللہ عالم مجھے یاد نہیں ہے اس سے پھر ایک آدمت اور چڑھے تھے اے کا ٹکٹ ملا تھا وہ شاید پہلے یہ دوسرا زندگی کا چانس تھا. تو اتفاق سے جب ہم جا رہے تھے بمبئی غالبا ہاں تو ایک بہت بڑا پی آیا جو ایسا کپڑا پہنا تھا جس کپڑا پہننے سے اللہ کے نبی نے منع فرحت رکھتے سے آگے نے بھی کو منع کیا تھا پیلے کپڑے سے کہا کہ یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پیلا کپڑا پہنا تھا اور اس کے مریدان چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے کوئی رقو کر رہا ہے کوئی جھک رہا ہے کوئی سجدہ کر رہا ہے اور میں اکیلے میں کیا کروں ایمان کمزور زبان سے روکتے تو ہو سکتا ہنگامہ ہوتا تو میں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار یہ کیا, کیا کہ میرے پاس ایک کتاب تھی سرفیت کا تعارف یہ یہاں پیر بیٹھا تھا اس کے مجین چاروں تو ادھر سے بیٹھے تھے اور جب وہ لوگ اس کو جھکتے تھے تو میں تھوڑا سا کراہت محسوس کرتا تھا تو تھوڑا شرماتا تھا لیکن روک نہیں پاتا تھا تو میں نے ایسا کیا کوئی یہاں بیٹھا ہوا پیر اور میں کتاب کو اس کے سامنے اسے کھول کے پڑھ رہا ہوں کہ چلو کم سے کم میں زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں تو کتاب کھول رہا ہوں یہ تو دیکھ لے تو یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ پیر کی محبت میں جھکنا مصافے کے وقت کوئی جھک کر کے ایسے کرنا کرتے ہیں عشر لوگ تو یہ محبت کے ساتھ جھک کر کے مصافہ کرنا یہ محبت تعظیم ہے یہ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مسلم تقیاں جب دو مسلمان ملتے ہیں اور اپس میں مصافہ کرتے ہیں اور دوسری روایت میں کہ دوسرے کے سامنے مسکراتے ہیں آمنے سامنے تو اللہ ان دونوں کی ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لہذا یہ محبت تعظیم صرف اللہ کے لیے ہے کسی بندے سے کسی مخلوق سے محبت تعظیم ظاہر نہیں ہے ہم ماں باپ سے بھی محبت کرتے ہیں ہم اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں ہم اپنے دوستوں سے بھی محبت کرتے ہیں یہ وہ محبت ہے جو دنیاوی محبت ہے شفقت والی محبت ہے اس لیے اس بات کو یاد رکھیں لیکن اللہ سے خالص محبت کرنے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے دس چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اگر ہم دس پر عمل کریں گے نہیں تو کم سے کم دس پہ نہیں تو تین پہ تو عمل کرو اگر ان دس چیزوں پر عمل کریں گے تو ان اللہ کی خالص محبت ہمارے دل میں آئے گی جس میں سب سے پہلے نمبر پر لکھتے ہیں کہ آپ کو اگر ڈاکٹر مثال دیتا ہوں ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ کا ٹریٹمنٹ ہوا اور اس نے آپ کو لکھ دیا کہ یہ شہدلیہ میں جا کے دبا لو اور اس شہدلیا میں دبا لینے کے بجائے آپ نے اس کو ان کے کس سے بولتے ہیں زعفران زعفران سے لکھا اس کو اور چاندی کے ورق میں لپیٹ کر کے تعویذ بنا لیا تو شفا ملے گی ملے گی شفا یا نمبر ایک نمبر کے بے وقوف ہوں گے یا ایک نمبر کے عقلمند ہوں گے دنیا والوں کی نگاہ میں تو ڈاکٹر کے نسخے کو آپ کیا کریں گے سیدلیا میں جا کے دوا خریدیں گے نہیں ہے کہ اس کو تعوض بنا کے گھر میں مل جائیں گے تو اسی طریقے سے اللہ سے محبت کے لیے سے الاسلام اسلام کی فرماتے ہیں کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ کرو یعنی غور و فکر کرو یعنی معنی کو سمجھنے کی کوشش کرو اور ان کے اوپر غور و فکر کرو نمبر ایک نمبر دو اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرو کیا مطلب ہوا اس کا یعنی فرض پڑنے کے بعد جو سنتی موقع ہے وہ بھی پڑھو جو غیر موقعدہ ہے وہ بھی پڑھو اور نفلی اعمال کرو سکتا خیرات کرو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو نہیں پتا چلے کہ دائیں نے کیا خرچ کیا نفلی عبادت کرو کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں تکربئی نہیں اب بھی بے شعین تکربوئی نہیں میرے بندے نوافل عبادت کرتے ہیں ہمیشہ نوافل کا مطلب کیا سمجھا فرائض کے علاوہ سب نوافل ہے یعنی نوافل عبادت کرتے ہیں میرے بندے میں نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتے ہیں یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے کیا کرتا ہوں محبت کرتا ہوں اللہ حکم. اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کن گسا میں الدی اللہ, اللہ اس کا کان ہو جاتا ہے جس کے ذریعے وہ سنتا ہے وہ بصر اللدی روبی اور آنکھ ہو جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ ید التی اور ہاتھ ہو جاتا ہے جس کے ذریعے وہ چھوتا وریج رحلتی یمشی بیا پاؤں ہو جاتا جس کے ذریعے وہ چلتا ہے میں بعض صوفیوں سے ملا یعنی ملاقات ہوتی رہتی ہے تو اس نے کہا کہ تم لوگ جو ہیں خالی ہم لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو اور وحدت الوجود کا انکار کرتے ہو تو یہ حدیث کیا ہے النمافل کے ذریعے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے اللہ اس کا کان ہو جاتا ہے اللہ اس, کا ہے, اللہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے کیا مطلب؟ ہم نے کہا اس حدیث میں خود جواب ہے کیا? اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سن جس کے ذریعے وہ چھوتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے یہ نہیں کہا کہ میں اس, کا, میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے میں دیکھتا ہوں میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے میں چھوتا ہوں میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہے ہم ہم. میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے میں چلتا ہوں یہ نہیں کہا اللہ نبی نے اللہ کی طرف اس بات کی نسبت نہیں کی بلکہ میرا بندہ دیکھتا ہے میرا بندہ سنتا ہے میرا بندہ چلتا ہے یعنی اللہ اس کے کان کی آنکھ کی اور دل کی اور پاؤں کی کیا کرتا ہے حفاظت کرتا ہے کیونکہ دوسری حدیث ہے فبی یسما وہ بھی یفش میرے ذریعے وہ دیکھتا ہے میرے ذریعے وہ چھوتا ہے میرے ذریعے وہ چلتا ہے یعنی اللہ حفاظت کرتا ہے یعنی نوافر کا استعمال کرو گے اللہ کان کی برائی سے بچائے گا آن کی مرائی سے فیس بک اور موبائل کے فتنے سے بچائے گا ٹائم لاس کرو عبادت کرو نا نوافل کرو دیکھو کس طرح اللہ اس کی نہ پیدا کرتا ہے اور یہ پاؤں سے ضرورت راستے میں جا رہے ہو اگر ہمیشہ نوافل کی عبادت کرو گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہو تو بولیے نا بھائی ارے سلام تو بسم اللہ پڑھ کے تو جانا ہی دعا پڑھ کے دو دور کردما پڑھو میں حدیث پیش حیدی اور گھر سے نکلتے وقت بھی دو رکھا تمافو تم نے مافل ہوا کہ نہیں حدیث ہے اللہ کے نبی نقل اللہ نے اللہ کی قسم جب تم گھر سے نکلو تو دو رکعت نماز پڑھ لو اللہ نکلنے کی برائی سے نہیں جو بھی فتنہ اور بلا مصیبت اللہ اسے بچائے گا اب عمل کر دیکھو عمل کرو اور جب گھر میں داخل ہو تو دو رکعت نماز پڑھ لو یہ دو رکعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ گھر کے سارے فتنوں سے بچائے گا تو یہ نوافل ہے یا نہیں وہ کانکھ کے ذریعے سنتا ہے آنکھ سے دیکھتا ہے پاؤں سے چلتا ہے یعنی اللہ ان برائیوں سے جو ہونے والی برائیاں ہیں اللہ بچائے گا کہ نہیں بچائے گا اور اللہ کے محبوب بنیں گے کہ نہیں بنیں گے تو نوافل کا اہتمام کرنا ہے اور اسی طریقے سے اللہ اکبر اسی طریقے سے نمبر تین نمبر تین اللہ کو ہمیشہ یاد کرے زبان سے اور دل سے اور عمل سے کیا مطلب نماز بھی تو ذکر ہے نا اقیم دل سے اللہ کی ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں آنکھ بند ہے آنکھ بند ڈبہ بھائی بہت لوگ ہے نا آنکھ بند کر یہاں سوچ رہے ہیں نہیں یوں ہی ذکر ہو رہا نہیں بلکہ آپ کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو اگر زبان سے نہیں تو اللہ کل میں جو آپ کا اللہ کی طرف ہو لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہم نیند سے سو جاتے ہیں پھر بھی دل ذکر کرتا ہے ایسا نہیں ہے ہاں اگر آپ سنت کے مطابق سوتے ہو تو سونا بھی عبادت ہے کیونکہ حضرت ماد بھی جبر کہتے ہیں واللہ وقت کی کمی سے وہ سب روایتیں چھوٹ گئیں انہ تسیب نو متی کماہ تسیب قوم سبحان اللہ جس طرح میں قیام الیر کرتا ہوں تو ثواب کی نیت سے اسی طرح سوتا بھی ہوں تو ثواب کی نیت سے یعنی سونا بھی عبادت اور اٹھنا بھی عبادت ہے تو یہ مطلب ہے تو محبت الہی کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان ہمیشہ اللہ کو کیا کرے اللہ کو یاد کرے جو دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں نمبر چار اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں محبوب ہیں ان کو آپ مقدم کریں اسی طرح نمبر پانچ اللہ کی عصم و صفات کے جو حاصل کریں اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے اللہ, اللہ رحمان ہے اس کا مطلب کیا ہے بھائی آپ کو اگر کہا جائے کہ پانچ کروڑ ریال گننا ہے تو ایک منٹ میں بھی لوگ گن دیں گے گنتے لیکن اللہ کے مشہور نام کتنے ہیں بولیے نا میرے اللہ کے نام کتنے ہی اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن مشہور نام کتنے ہیں ان لسمن دخل مسجدوں میں وہ کتابیں رکھی ہوئی کہ جو ننانوے نام کو یاد رکھے گا یعنی پڑھے گا سمجھے گا اور ان ناموں کے ذریعے دعا کرے گا ان کو احتیاط کرے گا تو وہ کہاں جائے گا تو آپ اللہ کے جو اسم و صفا اس کا علم حاصل کیجیے اللہ کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ بلکہ ہم سب کو کرنا ہے نمبر 6 اللہ کے احسانات جو ہمارے اوپر ہمارے بیوی بی بی بچوں پر ہے ہمارے ان کو یاد کرنا چاہیے مثال کے طور پر اللہ کے احسانات ہم پر ہمارے ماں باپ ہیں نہیں آج بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا خراب ہے بیٹی خراب ہے ابھی کل ہی ایک بھائی بول رہے تھا نا میرا بیٹا بڑا سرکش ہو گیا اللہ تمام کے بچوں کو انسانی بنا ہے سرکشی سے بچائے اس کا بہترین طریقہ ہے درست کرنے کا اللہ نے جو ہم پر کی ہیں ان کو یاد کیجیے بہت بہترین چیز بتا رہا ہوں میں نہیں بتا رہا ہوں اللہ نے بتایا میں نقل کر رہا ہوں اللہ کے جو انعامات ہیں ان کو یاد کیجیے نمبر ایک نمبر دو ماں باپ کے لیے دعا کیجیے ٹھیک ہے نمبر تین وہ دعا پڑھیے جو اللہ نے سورہ احقاف آیت نمبر پندرہ سولہ میں ذکر کیا آیت نمبر پندرہ میں کہ جو اللہ کے انعام اور اکرام کی کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ کی انعامات اور اکرام کا مشاہدہ کرتے ہوئے دل سے اور اللہ کے انعامات اور احساس کا انعامات کا احساس شور رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھے گا تو اللہ اس کے بچے کو نیت بنا دے گا صالح بنا دے گا دلیم قرآن ہے نا بھائی؟ ہے نا؟ کہ ایک آدمی اللہ کی نعمتوں کا اور اس کے فضل کا احساس شور کرتا ہے اور میرے تو میں تیری ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کروں کہ تُو نے میرے اوپر کیے ہیں اور میرے میرے ماں باپ پر کی ہے اور یہی دعا اور اسی جیسی دعا حضرت سلیمان نے اس وقت پڑھا تھا جب انہوں نے چیونٹیوں کی آواز چیونٹیوں کی آواز سنی تھی سلمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر کے نکل رہے تھے چیونوں کے سردار نے اعلان کیا یا بلوں میں داخل ہو جاؤ لا سلیمان سلیمان اس کا لشکر تم کو کچل نہ دے ضاحق من حضرت سلمان مسکرائے اور دعا کی رب حسین احمد کر لیتی انم تعلیم کر کے بعد اللہ جو نعمتیں توں نے میرے اوپر کی ہیں میرے با باپ پر کی ہیں ان نعمتوں کا شکریہ کی توفیق ادا فرما اور ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو اور اللہ نیک لوگوں میں شامل کر دے اللہ سبحان اللہ اللہ راضی ہوگا نعمتوں میں اللہ اضافہ کرے گا نمبر دو نمبر تین اللہ آپ سے محبت کرے گا نہیں کرے تو یہاں پر آپ کو دعا کرنا بہت لہری فی دور اللہ میری اولاد کو درست کر دے میری اولاد کو کیا کر دے درست دے ایک صاحب نے ریاض میں میرے ساتھ کام کرتے سو گی یہ واقعہ تازہ ہے میرے اور اس کے بیچ میں کوئی رابی ہے ہی نہیں بیچ میں کوئی رابی نہیں ڈائریکٹر بات کر رہا ہوں سنت یہ کس کو کہتے ہیں سر جس میں آدمی مکل مقلت رجا لا یعنی جس میں رابی سند کے آخری تک پہنچنے کے لیے رابی کم ہو بس میرے اور اس کے بیچ میں ایک بس وہی رابی ہے کہا کہ ایک بچہ جو ریاض میں ابھی انجینئر ہے پورے اسکول میں بہت زیادہ شرارت کرتا تھا سارے اسکول کے لوگ مدرسے کو پریشان تھا قریب تک اس کا فصل ہو جائے فصل سمجھتے ہیں نا معلوم ہوا کہ میرے بچے کا فصل ہونے والا ماں نے رویا ماں نے کیا رویا اور دو رکھا نماز پڑھ کے ہاؤزاری سے دعا کی اللہ کی قسم یہ بالکل صحیح بات بولنا کہا کہ میں اس لڑکے کو دیکھ کے آیا ماں کی دعا سے اللہ نے ایسی ہدایت عطا فرمائی اس کو کہ دوسرے بھی بچہ جب کلاس میں کیا تو ایسا لگا کہ گویا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آیا نہ جنگ نہ جتال نہ جھگڑا نہ لڑائی نہ کچھ تو ماں کی دعا کا اثر پڑانا اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور اپنے اولاد کے لیے دعا کی تو بچہ سدھرا کہ نہیں سدھر امامی بخاری پیدا ہوئے تو ان کی آنکھ کی روشنی سلب ہو گئی تھی کہ کی نہیں کی دعا کی برکت سے اللہ نے آنکھ کی روشنی بولو بھائی ماں کی اور اس سے بھی وہ تو واقعہ اس دور کا ہے ابھی اس صدی کا واقعہ ہے اور یہ تمام علماء نے اس کو لکھا ہے بہت سارے واقعات ہیں ان میں سے یہ واقعہ میں نے کبار علماء سے سنا ہے جو ہندوستان موسعیہ کے جو کبار علماء ان میں سے بات اداۃ و پر کہا کہ جب شیخ املباد رحم اللہ کی آگ کی روشنی سلب ہو گئی سولہ سال کی عمر میں تم کی ماں رونے لگی پڑوس کی عورت آئی کہا کہ ببد کا کیا ہوگا باپ تو ہے نہیں اور وہاں کی روشنی سلو ہو چکی ہے اس کا مستقبل نظر نہیں آ رہا کہا کہ مستقبل کا مالک تم ہے یا اللہ ہے میں کہتی ہوں ابھی اللہ سے دعا کرو ابھی دور اگر نماز پڑھو اور اللہ سے گریہ ازاری کے ساتھ دعا کرو وہ اللہ میں نے اسی طرح سنا ہے کہا اس نے وضو کیا خمرہ بند کر کے اللہ سے دعا کی ماں کی دعا کی برکت سے وقت کا شیخ الاسلام بن گیا لوگوں نے انہیں امام کہا امام سننا اس دور کے امام بن گیا تو معلوم یہ ہوا کہ دعاؤں سے تقدیر بھی پلٹتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے جب بندہ دعا کرتا ہے یہ بندی دعا کرتی ہے اولاد کی اولاد کا اولاد سدھرتی بھی ہے اور اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے اس لیے میں یہاں پر ایک بات اور کہوں گا بہت سے لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں میری بیوی بڑی شریر ہے پریشان کرتی ہے اب بہت ساری عورتوں کی طرف سے شکایت ہے کہ میرا شوہر جو بخیل ہے, ہے نا بڑا بکیل ہے نا یہ دعا اللہ کا شکر ہے کہ بر وقت یاد آ گئی بات حدیث کو ہے حدیث نمبر تین ہزار سا. تقریباً شاید اسی کے قریب ہے اور آپ کو بتا دوں کہ گلبرگہ میں میں زیادہ رہتا ہوں ہمارا ایک ساتھی جو یہاں پر آپ لوگوں کے درمیان بھی نوکری کرتا تھا میں نام نہیں لوں گا اس کا مسئلہ میاں بیوی میں کھولا اور طلاق کا ہو گیا تھا میں نے کہا نہیں. دس چودے ماروں گا کیونکہ میرا حزیز ہے نا تم کو پڑھائی کروں گا میں اگر تم نے اگر طلاق دیا تو مجھ سے کوئی راستہ نہیں ایسا کرو میں تم کے ایک دو بتا دوں یہ دو بتائیے پوری دعا ہے اس کا آخری ٹکڑا اللہ یاود تو صحیح یہ بولیے قبل قبل مشیب اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اسی بیوی سے جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے اس کا مطلب بیوی کچڑ ہوگی بدماش ہوگی شریر ہوگی پوڑ ہوگی بدکلام ہوگی تو آدمی پینتالیس سال میں بھی بوڑھا نظر آنے لگتا ہے وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا اتنا ٹینشن ہے تو اس لیے شوہر دعا کرے من تو شعی قبل اور عورت دعا کرے اللہ کا من منزا الدین یو سید بولی قبل مشین یعنی تھوڑے سے فرق کے ساتھ تو سید بولی اور شعی کا فرق ہے تو بہرحال اللہ کی نعمت کے مشاہدے سے اللہ کی محبت آتی ہے اور نعمت کے مشاہدے اور نعمت کے تذکرے کے ساتھ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے حالات کو درست کرتا ہے اور اللہ اس کے دل کو صحیح کرتا اور چلتے چلتے بھی بتا دوں اللہ کی محبت کری کیونکہ دس چیزوں کا یہ وقت نہیں ہے ایک بہت بہترین گولی دے رہا ہوں آپ کو اتنی بہترین گولی ہے اور اتنا آسان نسلہ ہے کہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا دلیل یار اللہ سدی السلام علیکم آمال تو آمال میں سب سے پہلے نمبر پر کلب امال تمہارا دل تمہارا دل کا عمل صحیح کر دے گا زبان صحیح کر دے گا تمہارے حالات صحیح کر دے گا کیونکہ اگر سچی اور درست زبان استعمال کرو گے اللہ امال صحیح کر دے گا دل کا عمل صحیح کر دے گا جسم کا عمل صحیح کر دے گا زبان کا عمل صحیح کر دے گا تو ہمارے ہماری زبان صحیح ہوگی ہماری بات صحیح ہوگی تو ہمارے اعمال صحیح ہوں گے اور جب امال صحیح ہوں گے تو ہمارے ہمارے پھر سے بولتا ہوں جب ہماری زبان صحیح ہوگی جب ہم حق اور سچ بولیں گے صحیح بات بولیں گے تو امال درست ہوں گے جب امال درست ہوں گے تو ہمارے حالات درست ہوں گے دلیل اللہ نے فرمایا اگر امال درست ہوں گے تو تمہارے تمہارے جب تمہاری زبان صحیح ہوگی تو امال درست ہوں گے اور سوریہ محمد میں اللہ نے کہا جن لوگوں کے احمد درست ہوں گے ان کے حالات حالات درست ہوں گے دلی <تصفح> میں اللہ نے کیا فرمائے جو لوگ ایمان اور عمل کی زندگی گزاریں گے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان لائیں گے پختہ تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کے حالتوں کو ان کو کو صحیح کر دے گا یہاں پر ایک بہت عظیم تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں امام محمد من جریر جن کو کہا جاتا ہے سالار بھائیوں ارے بھائی وہ تو تصویر ہو رہی ہے تو کیا چھوچ رہے ضرورت کیا ہے دل میں کوئی ضرورت نہیں یہ تو ہے نا یہاں پہ کام چل رہا ہے امام محمد بن شریر تبری رحمہ اللہ نے حضرت اکرما سے روایت نقل کی صحیح سند کے ساتھ کہ جو لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہم پڑھے گا جو تو میں معلوم ہے آپ کو حید اللہ شری کا الملک الرحمد اللہ شدہ تو اللہ تعالیٰ لکم اللہ تعالی اس کا تسکیا کر دے اللہ اس کے سارے حالات کو درست کر دے اسان کی تفسیر ہو اور آپ کو معلوم ہے ایک ابن عباس کے شاگرد ہیں اور یہ سلف ہے سلف میں اور سلف اپنی رائے سے اور اپنی عزم سے تفسیر نہیں کرتے تو معلوم یہ ہوا محبت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عصمت بیان کریں اور جب اللہ کی عصمت اور بڑائی بیان کریں گے ہمارے دنوں کا تسکیہ ہوگا اور دینوں کی تشکیل کی ضروری ہے کہ کل میں توحید کثرت سے لا الہ الا اللہ لا شنی کلک وََ اللہ الحمد وح اللہ شعین قدیل پڑھا کریں تو یہ میرے بھائی جو گفتگو ہوئی ابھی جو گفتگو ہوئی کس ہوئی محبت سے متعلق گفتگو ہوئی اور محبت کے بعد عبادت کا دوسرا رکن کیا ہے بھائی امید ہے یعنی اللہ سے ڈرنا اللہ سے محبت بھی کرنا اور امید بھی رکھنا ہے مثال کے طور پر اگر آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف یہ کہیں گے ہماری نماز قبول ہی نہیں ہوگی یا یہ کہیں گے محبت کے ساتھ عبادت کی اور اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی عبادت کی اور امید بھی رکھیں کہ اللہ ہم غریبوں کی نمازوں کو قبول کر لے امید رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا نہیں رکھنا ہاں. اس لیے اللہ نے فرمائے کہ اللہ نے کس کے لیے جنت رکھی ہے تحجر پڑھنا توجر کیسے پڑھنا ربا اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ اور دعا بھی کیسے کروڑ کو متبر آگے کہ دعا کرو خوف اور خوف اور امید کے ساتھ خوف اور امید کی مثال یہ ہے چڑیا کے دو بازو ہیں ایک بازو کو اگر کاٹ دو گے تو ایک پر سے پرندہ اڑے گا تو اس لیے اگر خوف بھی ہے تو امید دونوں ساتھ ساتھ دونوں ساتھ ساتھ ضروری ہے چلیے ایک علمی بات بول رہا ہوں کیونکہ یہ بات کتاب میں نہیں ہے لیکن یہ بات میں نے کئی بار اللہ قبول فرمایا اور اخلاص دے میں نے کئی بار اس بات کو شیخ محمد بسمی رحمہ اللہ سے کئی مجید سو میں دروس کے اندر جامعہ اسلامیہ میں مجنبی میں خانے کار میں کئی جگہ پر کہ خوف بھی رکھنا اور امید بھی رکھنا لیکن کس کو غالب کرے یعنی اپنے اوپر خوف کو غالب کرے یا امید کو غالب کرے بڑا بعض سلف نے کہا کہ خوف کو غالب کرے بعد نے کہا امید کو غالب کرے لیکن شیخ کیا بولتے ہیں رحمہ اللہ تطبیر دیکھیے کہ جب انسان جوانی کے عالم میں ہو اور برائیوں کے ماحول میں ہو تو خوف کو اپنے اوپر غالب کرے کہ اس لیے فتنے میں پڑھنے کا خوف ہے اس لیے خوف کو غالب کرے سلف ڈرا کرتے تھے ابو بکر صدیق کہتے کہ کاش کے میں درخت ہوتا کہ کاٹ لیا جاتا ہے نا حضرت عمر والی بات کاش کے بخاری کتاب ال کی روایتیں سب رہ گئی اس میں کہ حضرت عمر اللہ عنہ روتے رہے موت کے وقت میں بھی اور اس سے پہلے بھی جو کئی صحابہ سے گفتگو ہوئی حضرت عباس وغیرہ سے کئی ایسے واقعات ہیں صحابہ نے کہا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا کہا کہ اگر اللہ تعالی ہماری نیکی اور بدی دونوں برابر کر دے بس یہی کافی ہے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اس دیکھو خوف کو لیکن جب انسان بیمار ہو ایک جب انسان کیا ہو بیمار ہاسپیٹل میں چلا گیا ماں مر گئی یا کاروبار خراب ہو گیا یہ تنخواہ تین تین مہینے سے چار چار مہینے سے نہیں مل رہی مشان اللہ سب کی مدد فرمائے اللہ روزی کے دروازے کھول اللہ سب کے حالات کو صحیح کر دے تو ہر چیز پہ خاطر ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے انسان کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نہ کرے ہاسپٹل میں تو ان پریشانیوں کے ایام میں انسان کو چاہیے کہ اپنی اللہ کے اوپر امید کو غالب کرے ڈرے بھی لیکن امید زیادہ رکھے کیا رکھے دلیم. بہت ساری حدیثیں ہیں مسلم شریف کی حدیث لاہ یہ تنسل نب اللہ کوئی آدمی مرے تو مرتے وقت اس کو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے نیس وہ حدیث مسلم احمد وغیرہ کی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ شاہ بن و بالموت خانقی بت اللہ کے نبی صلی اللہ کے جوان کے سامنے داخل میں ایک جوان کی عیادت کی حالانکہ موت کے قریب تھا جانکنی کے عالم میں تھا تو ہماری طرح چار گھنٹے کی تقریر اور پانچ گھنٹے کی تقریر نہیں جا کے کہیں بھی گئے تو تقریر ہی جو میرا حال اللہ ہمیں ہدایت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کی تم کیسا پا رہے ہو اپنے آپ کو کہا کہ انجول سلحان اللہ سب سے پہلے کیا کہا, کہا؟ انجل وا خواب بزرو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں پہلے امید کا ذکر کیا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں وا خواب اور کا ڈر بھی ہے امید ہے اللہ سے اول لیکن اللہ سے ڈر بھی ہے تو آپ نے کیا فرمایا میں یہ استمیاح کلب فی مسرح اللہ رجو رہ ایسے موقع پر اور ایسی گھری میں جو آدمی اللہ سے جیسی امید رکھے گا اللہ اس کو وہ چیز عطا کرے گا اور جس چیز سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس خوف سے کیا کر دے گا معلوم کر دے گا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے امید رکھنا ہے پریشانیوں اور مصیبتوں کے وقت میں زیادہ سمجھ میں آئی بات اور آپ کو اتنا قیمتی تحفہ دینے جا رہا ہوں ابھی میں یہ نہیں کہتا اعوذ باللہ کہ آپ نے حدیث نہیں سنی اعوذ باللہ اللہ معاف فرمایا آپ نے بارہا سنی ہوگی لیکن ابھی جو حدیث آپ کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں حالانکہ الحمدللہ حدیث بہت بار بار میں نے اس کو یاد کی لیکن رسلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو حدیث رسول کے الفاظ میں چاہتا ہوں اسی طرح پڑھوں جس طرح اللہ نبی نے پڑھا اللہ سے امید اگر کرو گے سنو کتنی بڑی بات آپ کو پیش کرنے جانا آپ تصور نہیں کر سکتے اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے امید رکھو گے اچھی تو قیامت کے دن اللہ آپ کے سارے گناہوں کو یہود و نسارہ پہ ڈال دے گا اور اللہ ان کی جنت آپ کو عطا کرے گا اور آپ کا جہنم ان کو دے دے گا نہیں سمجھے یعنی اگر اللہ سے ڈریں بھی اور اللہ سے اچھی امید رکھیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو یہود و نصارہ پہ ڈال دے گا قیامت کے دن اور اللہ ان کی جنت ہمیں عطا کر دے گا اور ہماری قسمت میں جو جہنم ہے یہاں ہر آدمی کو ایک جنت اور جہنم دونوں لکھا ہوا نام الم تو اللہ ہماری جہنم اس کو دے دے گا اور اللہ اس کی جنت ہمیں دے دے گا وہ جنت آپ کو ملے گی ولی من مقام عرب ہی۔ جنت اپنی بھی جنت اور اس کی بھی جنت اور وہ اپنی بھی جہنم لے گا اور آپ کی بھی جہنم لے گا دلیل ایک نہیں تین تین حدیثیں ہیں آپ وہ حدیث سن لیجئے ایک تو اس میں ہے جو حدیث کتاب میں ہے اللہ کا حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یم تو رج المسلم فنال یہودینسرانی جو مسلمان مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی ایمان اور سید عقیدے پر مرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی جگہ پر جہنم میں ایک یہودی اور نسرانی کو داخل کرے گا کیا مطلب ہو اس کا اس کا مطلب میں بھی سناتا ہوں حضرت ابو بحرانہ کہتے ہیں مامت اللہ علم وسلام ہر آدمی کے لیے دو, دو چیز بنائی اللہ نے جنت بھی بنائی اور ایک جہنم بھی بنائی منظلم فل جنت و منظل الفار اللہ نے ایک ٹھکانا اس کا جنت میں بنایا اور دوسرا ٹھکانا کیا بنایا جہنم میں بنایا فعیم مات و دخل نار وری سہ جنت اگر وہ مر جاتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے تو جنتی لوگ اس کے اس کے ٹھکانے کو اس کے ٹھکانے کے کیا ہو جاتے ہیں وارث ہو جاتے ہیں یعنی اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو اس کی جنت کس کو مل جاتی ہے بولیے اس کی جنت کس کو ملتی ہے امام بن ہاتم نے اسے بڑے بڑے اینما سے روایت کیا صحیح سنت کے ساتھ احمد بن سیلان سے ابو مہیا سے عامد سے ابو سال یہ سب اعمت عدیظ ثابت ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ بات یہ ہے دراغ سے سنیے کہ ابو گردہ بھی نبی موسیٰ ابو موسیٰ شری کے بیٹے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ شریح سے اور وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا سنیے غور سے یجیو ناس یوم من المسلمین من ذنوبی امثال الجبال سبحان اللہ قیامت کے دن میری امت میں سے کچھ ایسے پکے سچے مسلمان ہوں گے جو پہاڑوں کی طرح گناہ کر کے لائیں گے کل میں نے کیا کہا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کی طرح سفید بلند بالا پہاڑ کی طرح نیکیاں لائیں گے اللہ ان کو دھول کی طرح خسوخاشا کی طرح اڑا دے گا اور یہاں پہ یہ ہے کہ پہاڑوں کی طرح برائیاں لے کے آئیں گے لیکن اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا فیب فرو اللہ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا کیا کر دے گا معاف کر دے گا پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں تو اللہ برباد کرے گا پہاڑوں کے بارے, بارے برائیاں ہیں تو اللہ اسے معاف کر دے گا اور ان گناہوں کو کس پہ ڈالے گا فیدارا اور اللہ ان گناہوں کو یہود و نسارہ پر ڈال دے گا اللہ اکبر. سبحان اللہ اور دوسری حدیث ابا شری کی فکا فنار جب قیامت کا دن قائم ہوگا اللہ ہر مسلمان کو ایک یہودی نسرانی دے گا کہے گا ہدا فکاقو یہ تمہارا جہنم سے چھٹکارا ہے یعنی اس کی جنت تم لے لو اور تمہاری جہنم یہ لے لو گا کیوں اس پر غور کیجیے کہ آخر یہود و نسارہ ہی میں کیوں ڈالے گا یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ میں سوال آپ کو بھی دیتا ہوں اگر کوئی بات لیکن میں نے جو علم سے سنا وہ بتاتا ہوں کیوں کیوں ڈالے گا اس لیے کہ دنیا میں تمام گمراہی کے امام کون ہیں فتنہ اور فساد کے امام کون ہیں یہود و نسارہ امام تبری نے روایت کی امام تبری نے کہا کہ جس طرح یہود و نسارہ فحاشی اور بحیائی ممتلا ہو گئے اسی طرح ہر دور ہر زمانے میں اس بات کی کوشش کریں گے کہ تم کو بھی سیناکاری اور فہشی میں ڈال دیں نمبر ایک نمبر دو یہود و نشارا کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلے گا اور تمام برائیوں کی قیادت کریں گے بہت سارے ایسے گنا ہوں گے جن سے ہم نے توبہ کیا اور بہت سے ایسے گنا ہوں گے جسے ہم توبہ نہیں کر سکے تو جن گناہوں کی وجہ سے یا جن گناہوں کی جنہوں نے قیادت کی اور جنہوں نے گناہوں کو پھیلایا تو ظاہر ہے جتنے لوگ گمراہ ہوں گے اس گناہ کا ایک حصہ ان کو ملے گا نا لہذا جن گناہوں سے ہم نے توبہ نہیں کیا لیکن اگر اللہ کا خوف ہے اور اللہ سے امید ہے تو اللہ تعالی ہماری مففرت کرے گا اور ہمارے گناہوں کو اللہ کن پہ ڈال دے گا یہ نشارت mm. پہ ڈال دے گا تو اس سے بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اگر ہم توبہ اور استغفار کریں اللہ سے ڈرے بھی اور اللہ سے کیا کریں تو اللہ دی دی فردوس کی تفصیل میں امام ابن کشی نے یہ ساری روایتوں کو نقل کیا یہی لوگ جنت و فردوس میں جائیں گے یعنی اپنی بھی جنت لیں گے یہود و کی بھی جنت لیں گے اور اللہ ہمارے گناہوں کو یہود الشارہ پہ ڈال دے گا یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کے اندر خوفن و اللہ سے خوف بھی ہو اور اللہ سے امید بھی ہو اور جب خوف اور امید ہوگی تو اللہ سے محبت بھی ہوگی یعنی اللہ سے محبت بھی ہو خوف بھی اور امید بھی ہو تو یہ تینوں مجموعوں کی صفت اپنے اندر پیدا کیجیے گا تو دل بھی صاف ہو جائے گا آپ کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے اور اللہ آپ کا مستقبل بھی روشن کرے گا اور جنت کے راستے کو بھی اللہ آپ کے لیے کیا کر دے گا ہموار کر دے گا آسان کر دے گا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اپنے در اور خوف سے بھی نوازے اور ہمیں اللہ تعالی اپنے اوپر امید کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہوگی